من بسم اللہ الرحمن وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتاتا فتدهطهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون ولا قاتز تهزئ برسول من قبلكم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله العظيم وہ ازار آ کل اور جب آپ کو کافر لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف اشارہ کر کے آپ کی مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں احاذ الزی عذکر و کیا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اور یہ خود لوگ اللہ سے اراز کرتے ہیں انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں خُلِقَ کل مِنْ میں انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھی گئی ہے امن قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور انہیں بتا دیں کہ جلد بازی تم نہ کرو اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی عذاب کب آئے گا لو یا علم ال جب یہ جان لیں گے کافر لوگ عذاب کا ٹائم وقت تو نہیں دور کر سکیں گے اپنے آپ سے آگ کو نہ اپنی پشتوں سے نہ ان کی مدد کی جائے گی بل بلتا اچانک ان کے پاس عجاب آ جائے گا فتب نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے نہ رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی وال ضیا بیروسلم من قبل کا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں ان کے استضاع کی وجہ سے آپ سے پہلے پیغمبروں کی بھی استضاع کی گئی ہے اور جس چیز کی یہ استضاع کرتے ہیں وہی ان کو احاطے میں لے لے گی کل کے سبق میں بات آ رہی تھی کہ ہر زی روح جس پر نفس کا لفظ بولا جا سکتا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائش میں لاتا ہے انسان کو دنیا میں تکلیف دے کر بھی اور خیر دے کر بھی آج کے سبق میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو کافر لوگ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی استہزاء کرتے ہیں استہزاء گناہ کبیرہ ہے اس سے دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف سے بچائے فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا شخص محفوظ نہیں ہے ایک ہوتی ہے ہنسی مذاق دوسرا ساتھی بھی خوش ہو رہا ہے یہ بھی کوئی مذاق کر رہا ہے اور اس سے طبیعت خوش ہو رہی ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے اس طرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس طرح کی بہت زیادہ باتیں ثابت نہیں ہیں لیکن چند باتیں آپ کی اس طرح کی شگفتگی کی ثابت ہیں مثلا ایک بڑھیا خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی آپ سے دعا کراتی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا لیکن کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی وہ رونے لگی کہ یہ کیا بات ہوئی بوڑھی جو جنت میں نہیں جائیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ بوڑھے جوان کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا بڑھاپے کی حالت میں وہ جنت میں نہیں جائیں گے ان کو جوانی مل جائے گی تو پھر ہنسنے لگی اب یہ ایک مذاق ہے چند واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیز کے ثابت ہیں تو اس طرح بہت زیادہ مذاق بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے اور اونچا کہ لگا کے بار بار ہنسنا بھی اس سے دل مردہ ہوتا ہے چند واقعے ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کے ہنسے ہیں کہ جس سے آپ کے یہ نواجز دانت نظر آئے وہ جو نوکیلے دانت ہیں جو قریب ہی ہوتے ہیں اتنے دور نہیں ہوتے وہ نظر آئے ہیں باقی آپ نے جب کوئی ایسی بات ہوئی تو تبسم فرمایا ہے بہت زیادہ کہا کے لگا کے ہنسنا یہ دلیل ہے بے فکری کی اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تفکرون وہ تو فکر میں ہوتے ہیں بے فکری سے انسان ہنسی کرتا ہے یا اونچی مذاق کرتا ہے پھر تو ہنسی مذاق تو شرن مباح ہے جو کسی کے اس میں بے ادبی توہین نہیں ہے تو جائز ہے لیکن استہزا استہزا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کو اس طرح کے لقب سے پکارنا کوئی کالا ہے تو اس کو یوں کہنا کوئی کند ذہن ہے تو اس کو اس لحاظ سے لقب دینا اس کی اس کو تکلیف ہو یہ جائز نہیں ہے اس سے اس کو تکلیف ہوگی یہ ایزا ہے اور ایزا پہنچانا کسی کو یہ گناہ کبیرہ ہے تو فرمایا کہ نبی جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں تو یہ استحزا کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ لڑکا سا ہے یہ ہمارے معبودوں کا برا بھلا کہتا ہے اس کو ہمارے معبود بتا دیں گے شعیب علیہ السلام کی بات قرآن مجید نے جہاں پہ کی تو فرمایا کہ یہ لڑکا تو بہت اچھا تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے معبودوں نے اے ہمارے معبودوں نے اس کو بدوا دی ہے تو اس طریقے سے وہی سیدھی باتیں کرنے لگ گئے یعنی آپ دیکھیں مشرق کا عقیدہ اپنے پتھروں کے بارے میں کیا ہے کہ یہ پتھر معبودوں نے اس بندے کو بدوا دے دی اور یوں کرنے لگ گئے اس تو استحصال یہ عیدا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ایزائے مسلم گناہ کبیرہ ہے اور نبی کے بارے میں اس طرح کی بات تو کفر ہے قرآن مجید نے سورہ حضاب میں فرمائے ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہ لعناہم اللہ فی الدریاء والآخرہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عذاہ پہنچاتے ہیں الفاظ کے لحاظ سے ایسے جملے بولتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی ان کی روپ ورمیشہ لانت ہے اور یہ خود اللہ کا انکار کرتا عجل بولکا انسان من عجل انسان کی فطرت میں عجلت رکھی یعنی اس کی جو تخلیق ہے اس میں عجلت ہے لیکن عجلت سے ہر کام کرنا یہ مطلوب نہیں ہے محبوب نہیں ہے ہر کام جلد بازی سے کرنا پسند نہیں کیا گیا انسان میں دونوں مادے رکھے گئے نا خیر بھی شر بھی جیسے عجلت رکھا گیا ایسے تحمل اور تدبر بھی رکھا گیا ہے تو لہٰذا اگر اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالے گا تو تحمل آئے گا برداشت آئے گی اور اگر ویسی چھوڑے گا تو پھر عجلت والی چیز آگے آ جائے گی تین چار چیزیں ایسی ہیں جن میں شریعت نے جلد بازی کو پسند کیا ہے ایک یہ کہ نماز فرض نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی ادا کرو پہلے وقت میں ادا کرو اس کی برکت سے اور سارے کام ہوتے رہیں گے بعد ساتھی نماز ہی ہوتے ہیں لیکن تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں یہ سوچیں کہ تاخیر سے پڑھیں گے تب بھی دس منٹ ہیں جلدی پڑھیں گے تب بھی دس ہیں تو نماز کو بر وقت جماعت کے ساتھ تقبیرولا سے پڑھنا چاہیے یہ جلدی کرنے کا حکم ہے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے کفن کن میں دفن میں تاخیر نہ کرو جلدی کرو جب بچے جوان ہو جائیں اور مناسب رشتہ سامنے آ جائے تو رشتہ جلدی کر دو ہاں کوئی مجبوری ہے مناسب رشتہ نہیں آیا اس مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں لیکن مناسب رشتہ سامنے آیا اور معاذ دنیا داری کی لالچ میں رشتے کو تاخیر کا شکار کر دیا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے رشتہ جب مناسب آ جائے آپ مشورہ کریں استخارہ کریں اور اس کے بعد رشتے کی ترتیب ہو جانی چاہیے عادث میں آتا ہے نوجوان اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس شادی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کی سزا والدین کو بھی ہوگی کہ وہ اس کے نکاح کرنے کرانے میں تاخیر کا سبب بنے تین چیزیں ہو گئیں فرض نماز اور جنازہ ہو جائے جلدی ہونا چاہیے اور تیسرا یہ کہ جب رشتہ گھروں میں جوان ہو جائے تو جلدی ہونا چاہیے بہت تاخیر ہو جاتی ہے بھائی رشتوں میں تیس تیس سال کے لوگ پینتیس پینتیس سال کے لوگ ہو گئے ابھی تک رشتے ہی نہیں ہیں پسند نہیں پسند ہو رہا ہے اب تمہارے لیے تو جنت سے ہو آئے گی اس کو پسند کرنا ہے یہی دنیا نے ایسے تم محلے کو چہلے ایسی ایسی عورتیں ہی ملیں گی رشتے جلدی ہونا چاہیے اور پھر یہ ابھی یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے بچہ سات سال کا ہے بھائی جلدی شادی کرنی چاہیے سنت کے مطابق شادی جلدی ہو زیادہ سے زیادہ پچیس سال میں شادی ہونی چاہیے جب یہ چالیس پچاس میں پہنچے گا بچہ ماشاءاللہ اللہ بیس پچیس کا ہوگا خدمت کرنے کا قابل ہو جائے گا بہت تاخیر کر دیتے ہیں اور فضول چیز میں تاخیر ہو جاتی ہے جتنے تم پسند کرتے کرتے شادی کو تاخیر کی طرف لے کے جا رہے ہو تو تمہارے اوپر بھی تو بڑھاپوں کے آسار آ رہے ہیں نا پھر تمہیں کون پسند کرے گا تم تو ایک کو پسند کر لو گے تمہیں کوئی نہیں پسند کرے گا شادی جلدی کرنی چاہیے اس میں عفت اور پاکدانی ہوتی ہے ایمان مکمل ہوتا ہے چوتھی چیز یہ اس حدیث میں تو یہ تین چیزیں ہیں چوتھی چیز ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج فرض ہو جائے سیب استداد سے حج پر جب حج فرض ہو گیا تو اس کو جلدی ادا کرو یہ نہیں کہ ابھی مکان بنانا ہے ابھی گاڑی لینی ہے ابھی بچے سکول پڑھ رہے ہیں ان کی فیس ہیں ابھی ان کی شادیاں کرنی یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں یہ رکن اسلام ہے جب اللہ نے آپ کو استدعت دی ہے آپ اس کو جلدی کریں تو یہ چار چیزیں ہیں جن میں جلدی کرنے کا حکم ہے ان کی بات بتائی فون نے کہ مشرقین مکہ جلدی کرتے کیا کرتے تھے کہتے یہ نبی جو ہمیں بار بار عذاب سے ڈراتا ہے تو عذاب جلدی لے آئے نا پھر کیوں نہیں آزاد آتا ہر در نہیں کرتے ہیں پر میں علیہ الم الزین کفر منار والم ظہور ولا ہم سرون لوگ جب دیکھ لیں گے نہیں ہٹا سکیں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے بس اچانک جب عذاب آ جائے گا ان کو وہ رسوا کر دے گا یہ اس کو پھر واپس نہیں کر سکیں گے اور نہ کر سکے اللہ کا نظام ہے دوستو بڑے غرور والے لوگ تھے بڑی حکومتی تھی سینکڑوں سال نمرود کو مچھر سے مروا دیا پھر اور ربو کو ملا کا دعویٰ کیا تو اس کو پانی میں غوطہ دے کے مروا دیا اور ابو جہل جو ہے بہت بڑی حردرمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استضاع کا سبب بنتا تھا ہر پروگرام کو پھر کے آگے آگے ہوتا تھا دو بچوں نے مار دیا کوالٹی کیا ہے دو بچوں نے مار دیا بدر میں دو بچوں نے مار دیا معاذ اور تو بات یہ ہے کہ جب عذاب آ جائے گا کوئی کو نہیں کر سکے گا یہی بدر کی شکل میں مشرقی نے پر عذاب آیا اے نبی آپ پریشان نہ ہو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کی استضاء کی گئی آپ کی بھی یہ استضاء کر رہے ہیں اور وہی استضاء والی چیز جو عذاب کے بارے میں یا اس طرح کی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو ہاتھ میں لے لے گی اللہ سمجھ نسل